الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين منصار على نهجه مقتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد आज انشاء الله عقيده كرس होगी और आज के درس में انشاء الله एक अहम موضوع के متعلق انشاء الله बात होगी बहुत ही जरूरी और مهم موضوع है आज के موضوع الرقاء والتمائم के متعلق رقیا کس کو کہتے ہیں تمائم کس کو کہتے ہیں یعنی جھاڑ پھونک کس طرح اسلام میں کس حد تک جائز ہے کیا یہ جائز ہے کہ حرام ہے اس کے اقسام کیا ہے کس طرح جھاڑ پھونک جو جائز ہے کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح علاج کیا جاتا ہے اور اگر انشاءاللہ وقت رہے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد تمائم کے بارے میں بات کریں گے تمیمہ جو تاویزیں لوگ لٹکاتے ہیں چاہے دھاگے کی شکل میں یا قرآن کے آیات کی شکل میں چاہے گلے میں لٹکاتے ہیں یا بغل میں یا کہیں بھی یہ اس کے کیا حکم ہے اسلام میں تھوڑا سا یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور کچھ اس میں وقت لگے گا اس لیے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ صبر سے سنیے اور دل، تھوڑا سا دل لگا کے آپ لوگ سنیے بہت اہم موضوع ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ و ایک فطری طور پر اور یہ مقدر کر دی کہ ہر ایک انسان بیمار ہوتا ہے کوئی ایسی دنیا میں نہیں ہے جو بیمار نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہم السلاط و بیمار ہوئے تمام انسان ہر ایک انسان بیمار ہوتا ہے چاہے بیماری چھوٹی ہوتی ہے چاہے بڑی ہوتی ہے بیماری کبھی انسان کے اعضا ہوتے ہیں کبھی اندرونی حصے میں ہوتے ہیں کبھی انسان کے اعضاء میں ہے کبھی انسان کے دل میں کہیں بھی بیماری تو ہوتی رہتی ہے کبھی انسان نفسیاتی بیمار رہتا ہے حقیقی نہیں لیکن نفسیاتی دل خوشی دل میں خوشی نہیں رہتی ہے ہمیشہ غم اور فکر میں رہتا ہے کبھی کبھی یہ بیماریاں صرف اللہ سبحان ہو اللہ کی قدرت سے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ بیماریاں ہوا یا کسی موسم یا کسی غلط چیز کھانے سے ہوتا ہے یا کوئی اور چیز استعمال کرنے سے ہوتا ہے اور کچھ بیماریاں کسی انسان سے ہوتا ہے جیسا کہ کسی نے جادو کر دی ہے یا کسی نے جیسا کہ بدر نظر, نظر بد لگا دی ہے، نظر،, نظر بد کی ہے یعنی بری نظر سے آپ کو دیکھی ہے نظر کی ہے یا حسد کی ہے تو یہ بیماری اس کے اسباب تو بہت ہے لیکن حقیقت میں فائل تو صرف اللہ سبحان ہو لا شریک ہے انسان کی فطری طور پر یہ ہے کہ انسان جب بھی بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے پریشان ہوتا ہے یا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوں گے تو پھر بھی انسان اس علاج کے لیے یہ بیمار حاصل ہونے سے پہلے انسان پرہیزی کرتا ہے کوئی علاج کرتا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں رف او اور رف رولمرب یعنی بیماری کو ختم کرنا ادف رولمرب یعنی اس کو پہلی آنے سے پہلے اس سے پرہیزی کرنا اس کو دور ہٹا دینا تو یہ دونوں اعمال کے لیے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بلکہ تمام انسان ہر ایک انسان بیمار ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار جب ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے علاج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے اور حضرت جبرین نے ان کو سکھائے چند کلمات یا قرآن کے آیات سکھائے کہ آپ اسی کے ذریعے سے یہ آپ نے علاج کراؤ تو علاج مطلوب ہے اور علاج بھی لازم ہے لیکن یہاں تک تفصیل علاج کے تفصیل نہیں ذکر کرنا چاہتے نہیں مختصر انداز سے میں ذکر کروں گا کچھ بیماریاں ایسے ہیں جو صبر کرنے سے صبر کرنے سے وہ بیماری خود بخود ہٹ جاتی ہے جیسا کہ بخار ہے زکام ہے تو اس میں علماء کہتے بہتر ہے کہ انسان علاج نہ کرے صبر کرے کیونکہ اللہ کے کی مقدر ہے اور جتنا دیر تک بیماری رہے گی اور خود بخود ختم ہو جائے گی اس میں انسان کی نیکیاں بھی بڑھتی ہیں اور برائیاں ختم ہوتی ہیں لیکن جس بیماری میں انسان کے بدن میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے کمزور پڑ جاتا ہے خط جان میں خطرہ ہوتی ہے خطرہ ہوتا ہے تو پھر اس میں علاج کرنا علماء کہتے وارجب بہرحال اس میں تفصیل ہے لیکن علاج کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہے علاج کرنا چاہیے حدیث میں آتا کہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کہنے لگے اللہ کے کی رسول کیا ہم لوگ علاج کریں اللہ کے رسول نے کہا تھا عباد اللہ کہ اللہ کے بندے تم لوگ علاج کرو فما انزل اللہ, من اللہ شفا کہ جو بھی بیماری اللہ نے جو نازل کی ہے اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی تخلیق سے اللہ کے مخلوقات میں سے ایک بیماری بھی ہے ہر بھی جو بھی بیماری اللہ نازل اس کے علاج موجود ہے کچھ روایات میں آتا ہے علیمہ ہوں وجہ ہی له من جهل کے رسول پر چاہے لوگ اس کو جانے یا نہ جانیں بیماری موجود আজকাল بہت سے بیماریوں کے بارے میں موصلو کہتے ہیں اس کے علاج نہیں ہے علاج ہے لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ علاج کس میں تو اس لیے بیماری تو ہوتی ہیں اور علاج بھی اللہ نے نازل کی ہے دوسرے ابو ہریرہ کے حدیث سے مانصر اللہ دا ان الا انزل اللہ شفاء بخاری کی روایت ہے کہ ہر بیماری جو بھی اللہ نازل یعنی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے شفا بھی کی ہے دوسری حدیث میں حضرت جابر کے ہیں لکلی دا ان دوا ہر بیماری کے دوا ہے فعیدا اسی دا دوا دا اگر کوئی دوا یعنی بیماری پہ لگ ہے اور صحیح اپنی جگہ پہ اللہ کے حکم سے تو انسان کو شفا یابی مل جاتی ہے مسلم کے ہے تو علاج کرنا یہ بھی مقدر اور یہ بھی انسان کوشش کرے توقل کرے اللہ پر باقی اللہ سبحانہ ہو تعالی کے اوپر ہے لیکن جو علاج کیا جاتا ہے جس کو علما علما کہتے اسباب دف المرض یعنی بیماری کے دفع کرنے کے لیے یا رفع کرنے کے لیے اس کا جو بیماری اس کا اسباب ہوتے ہیں اور یہ علاج ہے علاج مختصر انداز سے میں ذکر کروں گا دو قسم ایک علاج مشروع ہے جائز ہے اور کچھ علاج غیر مشروع اور غیر جائز ہے سب سے پہلے جو مشروع ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی ثابت کی ہیں وہ دو قسم ہیں ایک کہتے ہیں جو قرآن جو شرع اور یعنی اسلامی شریعت میں وہ ثابت کیا گیا ہے اور جو شریعت میں ثابت کیا گیا دو قسم ایک حصی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن میں شہد کے بارے میں فرماتے پی شفا الناس تو شہد میں علاج ہے اسی طرح اللہ کے رسول ساسن فرماتے حج احتجام یعنی حجامت جس کو پچھونا کہتے ہیں گندا خون نکالتے کب سے علاج کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول نے بہت مبارک علاج بتائی ہیں۔ اسی طرح حب سودا اب سودا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک بتائی ہے اور بہت سے قصف ہندی یا جو بھی اقسام حدیثوں میں آتا ہے تو یہ شرعی علاج اللہ کے رسول نے ثابت کی ہے اس لیے اسی انداز سے انسان علاج کرے اور ایک روحانی علاج ہے قرآن ہے اللہ کے ذکر و اذکار قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قرآن شفا او رحمت المنین قرآن میں سے کچھ ایسے ایس ای آیات نازل کرتے ہیں جس میں مومنوں کے لیے شفا ہے تو قرآن کے ذریعے سے انسان علاج کر سکتا ہے بار بار پڑھے چاہے ڈائریکٹ پڑھے ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے طریقہ کیا ہے تو یہ قرآن یا ذکر و اذکار جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اسی کے ذریعے سے علاج کر سکتے یہ شرعی ہے اسی طرح جو جائز علاج ہے جو شرعی کے علاوہ ایک کہتے ہیں مقدر جو علاج ہے, قدری علاج ہے قدر علاج ہے قدری علاج کا مطلب وہ ہے جو تجربہ سے پتہ چلتا کہ یہ چیز علاج ہے جیسا کہ ہوتا ہے آج کل اکثر دوائیاں جو استعمال کی جاتی ہیں کیمیکل کی, کی دوا چاہے گولیاں ہے ٹیبلٹ کی جگہ میں سیرپ کے شکل میں یا اپریشن جو کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ علاج اگر صحیح طریقے سے تو جائز ہے بشرط یہ کہ اس کا اثر ظاہر ہو یعنی تجربہ ہے اور اس میں یعنی اس کا اثر ظاہر ہے تو یہ جائز ہے واضح ہے کہ نہیں جیسا کہ آج کل کوئی بیمار ہوتا بخار ہوتا تو اگر اللہ کے رسول نے جو علاج بتایا کہ پانی سے اس کے علاج پانی سے کرو بار بار چہرہ دھولو اور صبر کرو ان شاء اللہ علاج اس کی شفا کریں گے لیکن جو آج کل ہے جیسا کہ اڈول کھاتے ہیں پنڈول کھاتے ہیں کیا کیا دوائیاں ہیں اس کھا سکتا ہے کیوں ہم لوگ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ پاک ہے اور صحیح ہے اور ثابت ہوا کہ یہ علاج ہے تو یہ اس کو قدری ہی کہتے ہی اس جائز ہے دوسری قسم کے علاج جو غیر جائز ہے وہ بھی کئی قسم ہے ایک قسم یہ ہے جو قرآن میں یا قدر میں ثابت نہیں جیسا کہ کوئی بہت سا آج کل لوگ علاج کرتے ہیں جو نہ اس کی ثبوت قرآن میں ہے نہ اس کے تجربہ سے ثابت ہے ہو ہو کچھ افراد کے فائدہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جیسا کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں زیادہ تو کسی بابا پیر کے سامنے چلے جاتے ہیں جادو کے ذریعے سے علاج کر دیتے جھاڑ پھونک میں کوئی شیطانی امال کر دیتے ہیں تو سب کی شپایاں بھی مل جاتی ہیں تو کہیں گے اس کے اثر ظاہر نہیں ہے اس کا اثر ظاہر نہیں ہے ہو سکتا ہے کبھی کسی پر ظاہر ہو جاتا کسی پر نہیں لیکن عمومی طور پر نہیں ہوتا اور اس میں پتا ہے کہ اس میں شیطانی الفاظ ہی ہے یہ تو یہ شرعی ہے اسی طرح حرام چیزوں سے علاج کرنا بھی حرام اس جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شراب اللہ کے رسول ساسر نے فرما تدا ولا تدا ابھی محرم لیکن حرام چیز سے تم لوگ علاج نہ کرو اللہ کے رسول سے پوچھا گا کہ, کہ شراب سے علاج کر سکتے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس میں شفا اس میں کچھ ملتی ہے فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و میری کسی چیز حرام میں حرام چیزوں میں اللہ شفایاں بھی نہیں رکھی اگرچہ کچھ وقتی طور پر اس سے شفا ملتی ہے لیکن اس کا اثر زیادہ خراب ہوتا ہے تو اس لیے یہ علاج کے بارے میں ہم جو آج جس موضوع کے تحت آج بات کریں گے وہ جھاڑ پھونک اور تعویز رقا اور تمام یہ رقا اور تمام یہ دونوں میں سے کس قسم میں مشروع ہے یا غیر مشروح یہ تفصیل اس میں ضروری ہے کیونکہ کچھ اقسام جائز ہے اور کچھ اقسام غیر جائز ہے یہ تفصیل کے لیے یہ تفصیل, کا, یہ تفصیل کے ساتھ یہ ظاہر ہوگا بغیر تفصیل کے بات نہیں ہو پائے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے اور جو بھی نہیں سمجھ پائے گا بادما آ کے پوچھے میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا کوئی یہاں وہاں کے تجربہ نہیں کسی پیر کسی بابا کے تجربہ کسی کے نسخہ اس میں ذکر نہیں کریں گے جو بھی ہم ذکر کریں گے وہ اللہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے اقوال یہی ہم لوگ کے نزدیک یہی معتبر باتیں ہیں اور یہ اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے بات معتبر نہیں چاہے دنیا میں کتنا بھی تجربہ کار لوگ ہیں اگر ان کی بات شریعت کے خلاف ہے تو وہ بات کو رد کرنا چاہیے بلکہ اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رکا رقیا رقع, رقع کے جمع ہے رقا کے مطلب کیا ہے رقیہ سے رقیہ رما اسی عربی تعریف اور اس کے اصطلاح یہ کہتے ہیں ہی انسان ہر وہ چیز وہ الفاظ یا آیات یا اذکار یا جو بھی انسان مریض انسان پر پڑھی جاتے ہیں یعنی تلاوت اس پر پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر قراب کی جاتی ہے کیوں تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے یہی رقیہ کے معنی ہے یعنی وہ منتر وہ اعمال وہ قراط وہ تلاوت وہ اذکار یا وہ جو الفاظ جو عموماً انسان پڑھتا ہے کسی آپس زدہ انسان یا کسی مریض انسان کی دو بیماری دور کرنے کے لیے یا بیماری آنے سے پہلے اس کو ہٹانے کے لیے جو تلاوت کی جاتی پڑھی جاتی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو رقیہ کہتے ہیں عموماً یہی اصل مطلب ہے جس کو اردو میں جھاڑ پھونک کہتے ہیں یا تو اس کو دم کہتے ہیں تو دم اور جھاڑ فون کے کیا حکم ہے اسلام میں عموماً دم اور جھاڑ فون ہر بیماری کے بیماری کے لیے کیا جاتا ہے اگر کسی وقت کوئی نظر بد لگا دی کوئی نظر لگا دی تو کبھی کوئی چیز کا کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں کوئی بھی بیماری چاہے چھوٹی بیماری یا بڑی بیماری چھوٹی بیماری سے کوئی زکام ہے کھانسی ہے اور اس کے علاوہ بخار ہے اور اس کے بڑھ کر بھی بیماری ہے کینسر ہے شوگر ہے یا کوئی بھی بیماری کتنا بھی بڑی ہو اس کے علاج دم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس میں کون جائز ہے اور کون غیر جائز ہے اس کا جائز اور ناجائز کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا دو قسم ہیں عموماً دو قسم ہے اور دونوں قسم کے الگ الگ حکم ہے پہلا قسم جو جائز ہے جو حلال ہے جو علماء میں اتفاق ایک انسان کر سکتا ہے وہ کون سے ہیں ہے مکان خالی امین شرک یعنی جو شرک کے خ... شرک سے دور ہو اور جو سنت اور اللہ کے رسول کے شریعت سے دور ہے ضرور نہیں کہ ہر کام میں شرک ہے کچھ اعمال اسی لیے حرام ہے کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے بدعت کے طور پر آتے ہیں تو اس لیے جو بھی عمل شرع, شرع کے خلاف ہے چاہے اس میں شرک ہے یا شرک نہیں ہے لیکن اس میں بدات ہے یا اسلام کی مخالفت ہے تو وہ حرام ہے وہ حرام جس میں ہوتا ہے وہ حرام ہے اور جو اس سے خالی رہتا ہے وہ حلال ہے اور یہ واضح ہے جیسا کہ اور کے ذریعے سے کیا جائے یعنی آپ جیسا کے کوئی بیمار آ جائے یا آپ ہی بیمار ہو گئے تو اپنے علاج کے لیے آیت القرسی پڑھو اپنے علاج کے لیے سوریہ فاتحہ پڑھو اپنے علاج کے لیے معاوضہ پڑھو اپنے علاج کے لیے جیسا کہ سوریہ بقرہ کے آخری آیات ہے یا تو اللہ کے رسول سے جو حدیث ثابت ہے وہ پڑھو یا تو اپنے الفاظ سے اردو میں دعا کرو بار بار پڑھ پڑھ کے اللہ کے نام لے کر دعا کرو تو یہ جھاڑ پھونک یہ قسم جائز ہے اس کے کیا دلیل ہے اس میں بہت سارے دلیل۔ ہیں. عموماً شروع میں اللہ کے رسول سارے اقسام کو منع کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں آئے مدینہ تو اللہ کے رسول سارے اقسام کو پہلے منع کر دی کہ کوئی بھی جھاڑ پوک نہیں کرے گا اور کوئی بھی تعویز لینڈ نہیں لٹکائے گا بالکل منع کر دی ہے کرام اسلام سے پہلے جو مسلمان تھے اور اچھے لوگ اس میں سے تھے وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے تو آپ نے تو منع کر دی اور ہم لوگ آپ کے وجہ سے ہم لوگ بند کر دی لیکن اللہ کے رسول آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ کے جو جھاڑ پھونک میں اس میں کیا کمی ہے آپ دیکھ لیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کرام جو لوگ مشہور تھے اسلام سے پہلے وہ لوگ کرتے تھے اللہ کے رسول ان لوگ کو جھاڑ پھونک دیکھی کس طرح کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے برقرار رکھی اور ان لوگوں کی اجازت دی کہ کرو اس میں چند حدیث ہیں پہلے حدیث یہ ہیں ایک صحابی ہے یہ فرماتے ہیں کننا کہا ہے فی الجاہلیتی کہ ہم لوگ جاہلیت میں جب تھے تو کیا ہے ہم لوگ کرتے تھے نرقی فی الجاہلی جاہلیت میں رقیہ جھاڑپو کرتے تھے تو اللہ کے رسول کے پاس میں یعنی اللہ کے رسول, پاس رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول آپ رقیہ اور جھاڑپو کے بارے مطاق کہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا اعرضو علی رقاکم کہ تم لوگ اپنے جھاڑپو کے اپنے منترے نے دم جو لوگ تم کرتے تم لوگ پیش کرو میرے سامنے پھر اللہ کے رسول فرمائے رقا مالم کنفی ہا شرکا یہ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمائے کہ رقا رقیہ کرنا دم کرنا اور جھاڑپوں کرنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے واضح کر دی اس لیے اللہ کے رسول اوقن ممالک کی اجازت دی دوسرے حدیث حضرت جابر کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے روکا اللہ کے رسول رقیہ نجھاڑ جھاڑپوں اور دم کرنے سے روکا تھا تو اللہ کے رسول کے پاس حضم کچھ قبیلے لوگ آئے جو لوگ اس علاج میں مشہور تھے اور لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ پہلے کرتے تھے لیکن چونکہ اور عقرب یعنی بچھو کی زیادہ جو بیماری ہوتی ہے بچھو سے ہوتی تھی ہم لوگ اس کے علاج کرتے تھے اور کامیاب ہوتا تھا اور اللہ کے رسول آپ نے روک دی ہے اس لیے ہم لوگ نے بند کر دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سامنے پیش کرو جب وہ لوگ پیش کیے تو اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ کی یعنی تم لوگ کے اعمال اور تم لوگ کی دم میں کوئی حرج نہیں ہے, ہے باسنفاخ فلیم تم میں سے اگر اپنے بھائی کو مدد کر سکتا ہے اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو کرے اللہ کے رسول اس, آدمی اس, اس صحابی کو کیا حکم دی کہ آپ کے صحیح شرک نہیں ہے اسلام کے کوئی اس میں مخالفت نہیں ہے اسی لیے بلکہ اللہ کے رسول اوپر ترغیب دلائے کہ اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہے علاج کرنے کے طور پر یا کسی بھی طریقے سے تو کرے تو یہ مسلم کی روایت ہے تو اللہ کے رسول نے کوئی اجازت دی حضرت جابر کی تیسرے حدیث ہیں اسی انداز سے کہتے ہیں میرے ایک مامو تھے اور وہ بھی اس طرح کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منع کی تو وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے تو اللہ کے رسول ان کے جھاڑ پھونک ان کے دم دیکھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے میں استفا انیماہ فلیے تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو کرے تو یہ مسلم کی بھی روایت ہے تو اللہ کے رسول وسلم نے کس کو برقرار کی ہے وہ شخص کو برقرار کی اس کے عمار کو بھی اللہ کے رسول وسلم نے برقرار کی ہے جو وہ اما جو شر کے خلاف نہ ہو لیکن جو, جو شرک نہ ہو لیکن جس میں شرک ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ انکار کی ہے اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکی ہے بلکہ اللہ کے رسول یہ تین حدیث ہو گئے بلکہ اللہ کے رسول یہ قولی طور پر ہے ایک پہلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرائی تھی اور اللہ کے رسول خود کرتے تھے حضرت عائشہ کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلاحسلم یہ حدیث یاد کرو کہ اس کی اس طرف اشارہ کیا جائے گا آگے مسائل کو حضرت عائشہ برما کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دونوں ہاتھ جمع کر کے پھر اللہ کے رسول معاوضہ پڑھتے تھے حد اور اپنے پورے بدن پہ مسا کرتے تھے جہاں ہاتھ پہنچ سکتا تھا تو یہ بھی جھاڑ بو کے قسم ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کرتے تھے تو یہ بھی صحیح ہے اسی طرح حضرت عائشہ کی دوسری حدیث ہے کہ اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی کسی یعنی کوئی بیوی کے بی کوئی بیوی بیمار ہوگی تو اللہ کے رسول سلم بھی اس کے پاس گئے اور اس کے علاج کے لیے گئے بلکہ حدیث میں آتا ہے فاتحہ کے فضیلت کے بارے میں ابو سعید خدری کے حدیث سے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کو کسی غزے یا کسی کام کے لیے بھیجے تھے تو ہم لوگ جب رات ہو گئے تو سے کسی گاؤں والے سے اجازت لی کہ تم لوگ گاؤں میں آرام کریں گے تعداد زیادت تھی تو لوگ انکار کر دی کہ نہیں تم لوگ کے لیے جگہ نہیں ڈر گئے ہو سکتا ہے یہ لوگ کون سے لوگ ہیں تو اسی لیے وہ لوگ کہتے کہ ہم لوگ گاؤں سے باہر آرام کیے باہر آرام کیے تو رات جب ہوئی تو اس گاؤں سے ایک آدمی آئے کچھ رواج میں آتا ایک لونڈی ایک, ایک بچی آئے اور کہنے لگی کہ ہم لوگ کے سردار ان کو یعنی بیماری لاحق ہو گئی کہتے اتنا بیماری آئے تو بچھو کاٹ دی کچھ ریوا میں سانپ کار دی کوئی بھی بہت سخت بیماری تھا اور کہنے لگی کہ ہم لوگ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں علاج کرنے والے بڑے لوگ وہ, ش... وہ نکل گئے یعنی کسی کام سے باہر ہیں ابھی تک نہیں آئے تو حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ میں کچھ رواج خود گئے اور کچھ رواج کہ ہم سے کوئی آدمی گئے گئے اور پھر وہاں جانے کے بعد ان لوگ سے کہا کہ دیکھو کہ تم لوگ نے ہم لوگ کو یہاں آنے کی اجازت شروع میں نہیں دی تھی اسی لیے اگر تم لوگ کچھ معاوضہ دو گے تو ہم آئیں گے ورنہ نہیں انہیں علاج کرائیں تو لوگ نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ علاج کرو گے کراؤ گے اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو آپ کو اتنا زیادہ بکریاں دیں گے تیس یا اس سے زیادہ بکریاں دیں گے تو بہرحال آئے اور حضرت ابو سعید بار بار سور فاتا پڑھتے پڑھتے ان پر دم کی بار بار سور فاتے پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہاں تک ہوا کہ وہ اتنا مضبوط اور تندرست ہو گئے کہ لگ رہا کہ کبھی بیمار ہی نہیں تھے تو اس کے بعد وہ لوگ اپنے ہم لوگ بکریاں دی اور وہ لے کر ہم لوگ کہتے جب ہم اپنے صحاب اپنے صحاب کرام کے پاس آئے تو لوگ رک گئے کہ آپ کیسے اس کو لے آئے یعنی پتہ پتا نہیں آپ کا عمل صحیح ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کے پاس جب گئے تو اللہ کے رسول سا وسلم تعجب کرتے ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے کہ فرمائے کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ فاتحہ یہ سورے دم ہے یعنی دم کے طور پر آپ یہ علاج کر سکتے ہو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنے حصہ بانٹ لو اور میرے بھی ایک حصہ اس میں رکھا لو تو اللہ کے رسول کو بھی دیا گیا ہے تو یہ حدیث صحیح ہے تو اللہ کے رسول نے اجازت دی تو اسی لیے میں اتفاق ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے دلیلیں ہیں جیسا کہ ان آئے گا لیکن علماء میں اتفاق ہے کہ انسان دم کر سکتا ہے جھاڑ پھونک کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہو اور عموماً اس کے لیے تین شرط تین شرط اگر یہ تینوں شرط اس جاڑ پھوک میں ہے تو جائز ہے اگر تینوں شرط میں سے ایک شرط میں ہے تو حرام پہلے شرط یہ ہے کہ جب بھی کچھ بھی کرو جو بھی الفاظ پڑھتے ہو یا آیات پڑھتے ہو یا اذکار پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہو یہ قرآن کی آیات ہونی چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت ذکر ہو یا تو یہ پہلا شرط ہے کہ قرآن کے آیات ہو ریسان جب بھی پڑھے آمن رسول پڑھو یا فرون پڑھو کل اللہ واحد پڑھو کلبراس مبارک آئے تھے آپ یا پورے قرآن پڑھو کیا حرج ہے یہ یتم و ازکار جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اللہ کے رسول سسم جب کسی کی عیادت میں جاتے تھے تو اللہ کے رسول بہت سارے دعائیں پڑھتے تھے کبھی کبھی اللہ کے رسول پر متیبی اقاص جب بیمار ہوئے حجت الدا میں تو اللہ کے رسول کی زیارت کی اور کہنے لگے اے اللہ اے اللہ کے رسول اللہ سعد کی شفا دو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جابر کی زیارت کی تو ان کے لیے بھی دعا کی ہے طہور لا باءس طہور انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھی اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما یہ تو اور الفاظ جیسا کہ انشاءاللہ آئے گا تو یہ الفاظ کی پابندی کرنی چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اگر یہ یہ بتا کے پہلے شرط قرآن اور احادیث یا اسے شرط یہ ہے کہ انسان عربی الفاظ میں کرے یا تو اگر عربی نہیں آتی ہے تو ایسے زبان سے کرے کہ لوگ سمجھ پائے یعنی انسان آج کل دیکھو گے تو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو اگر کرتے تو آپ اس سے کہو کہ اگر کرو تو ایسے الفاظ استعمال کرو جو ہم بھی سمجھیں آج کل جو جاتے ہیں بابا لوگ جب آتے ہیں تو ایسے الفاظ پڑھتے ہیں کہ انسان کو آگے والے سمجھ نہیں ملتا ہے جیسے ہندوؤں کے ہیں مسلمانوں میں بھی پتہ نہیں کیا پڑھتے ہے جو آپ نہیں سمجھ پاتی کون ہے جیسا کہ لوگ باس شاس حیا پتہ نہیں کس کا کس کا جنات کے نام لیتے ہیں کچھ لوگ موجود ہیں اسکار میں تو ان لوگ کے نام لیتے ہیں بلکہ میں نے خود ہی دیکھی کاغذات میں کہ دعا کے طریقہ یہ بیماری ختم کرنے کے لیے یہ پڑھو اور اس میں ایسے ایسے نام رکھے گئے ہیں جو سمجھ نہیں ملتا ہے کہ یہ انسان کے نام ہے کہ جنات کے نام ہے اور اگر جنات ہے تو مسلمان ہے غیر مسلم ہے نہیں سمجھ ملتا ہے تو پھر یہ حرام ہے آپ کیا ہونا چاہیے کہ پوری الفاظ سمجھنا چاہیے اب دیکھیں جب کلو قل اللہ حاط پڑھتا تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کی آیات ہے جب کوئی اور آس پاس پڑھتا اللہ مربنس ازیب الباس اجفی انتشا عربی لوگ فصیح لوگ یہ سمجھ پاتے ہیں لیکن اگر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے یا منہ گھماتا ہے پتہ نہیں کیا پڑتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اور ایسے آدمی کے پاس کرنا حرام ہے تیسرا شرط یہ ہے کہ جب بھی انسان کرے کرنے والا اور کروانے والا دونوں یہ عقیدہ رکھے کہ جو بھی شفا ابھی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے یعنی حتیٰ کی اگر مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا کی یا آپ وہاں اوزار پڑ پڑھ کے پھونکے اپنے بدن پہ تو یہ عقیدہ رکھو <تصفح> شفا کرنے والا کون ہے اللہ ہے نہ کہ میں اسی لیے اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں موبائل من کرو لیے بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جیسا کہ ایک کے پاس جاتے ہیں کہتے, ہیں، کہتے ہیں، آپ میرے اوپر پڑھ دو آیا کوئی پڑھ دیتا ہے تو یا علاج نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں بڑا بابا کے پاس جاؤ اس کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے یہ شرک میں آگے کہ نہیں غلط ہے آپ کافی آپ کے لیے کہ آپ کسی اگر کوئی شریف انسان مومن انسان آپ کے پاس آگے پڑھ لی تو آپ یہ عقیدہ رکھو ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لی لیکن علاج کون دیتا ہے اللہ سبحانہ تعلق وہی چیز پڑھے گا دونوں لیکن فرق ہے دونوں اب جیسا کہ دنیا میں علاج کرتے ہو اگر آپ کے بخار ہے کھانسی ہے اگر آپ کسی مشہور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہی دوا دے گا جو عام ڈاکٹر دیتا ہے تو پھر کون ضرورت ہے کہ آپ بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اتنا فیس بھی دو جب آپ کو پتا کہ وہی دوا دیتا ہے دوا کمال تو دوا میں اور یہ ڈاکٹر میں صرف نہیں ہے اللہ کے اگر بیماری ظاہر نہیں تو پھر ڈاکٹر کے کمال لیکن اصل دوا دینے کے بعد دوا میں علاج نہیں ہے دوا ایک سبب بن سکتا ہے لیکن اصل فاعل حقیقی اللہ سبحانہ ہوتا ہے تو اس لیے انسان یہ بھی عقیدہ رکھے جب کوئی جھاڑپوں کرتا آپ اپنے لیے کرتے ہو یا کوئی آپ کے لیے کرتا ہے تو آپ جب بھی کرواتے ہو تو یہ عقیدہ رکھو شفا دینے والا اللہ سفان ہوتا ہے یہ بندے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں ہو سکتا ہے اس کے دل صاف ہے یا یہ مومن ہیں متقی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی تک دوا دعا اس کی زیادہ لگ جائے گی لیکن کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسانی عقیدہ یہ کرتا اور اس کے سبب سے ہو گئے تو انسان شرک کے دائرے میں آتا ہے اس سے اللہ کی اسی لیے بچنا چاہیے تو یہ تینوں شرط ہیں پہلے شرط قرآن اور سنت ہو یہ دوسرے شرط یہ ہیں واضح الف عربی میں ہو یا واضح الفاظ میں ہو اگر کوئی زبان یعنی سمجھنا چاہیے اور تیسرا یہ جب بھی انسان کروائے تو پھر یہ عقیدہ رکھے اللہ تو یہ قسم جائز ہے آپ کوئی بھی بیماری ہو کھانسی ہو گئی تو آپ بھی اپنے کر سکتے ہو دوا بھی لے لو اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو بہت سے لوگ غلطی کرتے کہ ایک ہی علاج لیتے نہیں آپ دونوں کرو کسی کو کینسر ہے کینسر بہت بھاری بیمار ہے بیماری ہے تو کوئی حرج نہیں کہ انسان علاج بھی چلائے اور اوپر سے زمزم پانی بھی پیے اور اس پر دعا پڑھے بار بار پڑھ پڑھ کے پیے یا تو ڈائریکٹ اللہ سے دعا کروائے یا کوئی نیک صالح آدمی اگر مل جائے تو وہ بھی دعا اس کے لیے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن انسان دونوں علاج کرے انسان یعنی دونوں کرے اور عقیدہ رکھے کہ اللہ سبحانہ مطالعہ کرنے والے اس لیے یہ ہو سکتا ہے اور اللہ سبحانہ مطالعہ کر سکتے ہیں یہ پہلے قسم کے اور اس کے علاج کرنے کے طریقہ کیا یہ آخری مثال ذکر کریں گے علاج کس کی طرح کیا جاتا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے انسان خود کرے یا کرائے کون سے افضل ہے یہ سب لائے گا یہاں دوسری قسم کے رقیہ یعنی جھاڑ پھونک اور دم جو حرام ہے جو قسم وہ کون سے دوسرے قسم حرام ہو اور یہ بہت ہی زیادہ ہے بتایا گیا ہے شکریہ قسم کے جو جھاڑ پھونک اور دم اور جو رقیہ ہیں وہ محرم ہے اور وہ کون سے ہیں کہتے علماء یہ تینوں شرط جو جائز میں بتایا گیا ہے اگر تینوں شرط میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہے تو پھر وہ محرم ہو جاتا ہے اگر خاص کر اس میں شرک ہو جیسا کہ کوئی بہت لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے بجائے اللہ سے دعا کرنے کے بجائے کسی جنات کے نام لیتے ہیں کسی پتہ نہیں کس کے نام لیتے ہیں یا کسی غیر اللہ کے نام بھی لے لیتے ہیں یا تو وہ کروانے کے لیے بابے کے سامنے جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں جیسے کہ لوگ کرتے ہیں اپنے علاج کرنے کے لیے تو دیکھو قبر پہ طواف کریں گے پھر جو عام آگیں گے تو اس میں شرک ہے تو اسی لیے حرام ہے اسی طرح اگر وہ انسان غیر اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام سے نہیں کرواتا ہے یعنی اللہ کے نام چھوڑ کر قرآن کے ذریعے سے نہیں تو کے ذریعے سے یا تو جیسا کہ انسان کسی کسی شیطان کے الفاظ سے یا کسی بھی طریقے سے تو یہ بھی حرام ہے اسی طرح اگر کوئی انسان توسل کرتا ہے غیر اللہ سے یعنی کوئی اللہ کے رسول کے بیچ بیچ کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے اسی طرح اگر کوئی انسان ایسے الفاظ سے کرتا ہے جو سمنے نہیں ملتا ہے کیا کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے اور اسی طرح اگر انسان کرتا ہے صحیح طریقے سے لیکن عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ انسان کرتا ہے تو یہ اس قسم کے رقیہ حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے آج کل اگر مسلمانوں کے جائزہ لیا جائے تو اکثر لوگ کون سے قسم کرتے ہیں دوسرے قسم کرتے ہیں لیکن عوام لوگ نہیں جانتے ہیں عوام لوگ ایک بابا پیر کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں شروع میں وہ آیات بھی پڑھ لیتا ہے جب ایک سامنے والا مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کے کلام کے ذریعے سے کرتا ہے پھر وہ اس کے بعد شیطانی اعمال کرنے لگتا ہے تو اگر انسان صحیح طریقے کے ساتھ غلط طریقے بھی ملا دی تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے اسی لیے اگر آپ یہ دم کراؤ تو مکمل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہے کیا شرخ کیا دلیل ہے کہ یہ حرام ہے اور جس میں شرک شرک وہ حرام و حدیث جو پیش کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت وہ صحابی کے جو اللہ کے رسول کے پاس آئے اوف نمالک اس جی فرماتے کہ جب اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے جھاڑ میرے دم میں آپ کیا کہتے ہو تو اللہ کے رسول نے کا کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہیں ہے لیکن اگر اس میں شرک ہے یا اسلام کے خلاف مخالفت ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے اور آج کل عموماً جو بھی ہوتا ہے وہ سنت کے خلاف اسی لیے انسان جانے سے پہلے کسی کے پاس جانے سے پہلے پہلے اس کے حالات پوچھ لے کہ کی کیا وہ نماز پڑھتا کہ نہیں آج کل اکثر بابا ہم لوگ کے ملک پہ نماز نہیں پڑھیں گے دوسرے کہیں تو پڑھو ہم تو پہنچے ہیں اللہ کے پاس اسی لیے ہی لگنے پڑھتے ہیں تو ایسے آدمی کے پاس کیوں جاتے ہو جو آپ دیکھو گے جس کے درگاہ میں یا اس کے جو جہاں مسجد میں لوگ شر کرتے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو آپ ایسے, ایسے آدمی کے پاس جاؤ اگر علاج کرنا ہے جو توحید والا ہوتا ہے اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ ہو کے ساتھ یہ کبھی شرک نہیں کرتا نہیں ہے خرافات نہیں کرتا تو انشاءاللہ یہ علاج آپ کے زیادہ صحیح ہوگا کیونکہ یہ دل سے کرے گا اور یہ بات اللہ سبحان ہوتا اللہ اسے دعا زیادہ قبول کرتے ہیں جس میں خلوص اور جس میں توحید ہوتے ہیں لیکن جو مشرک ہوتا ہے جو شرک مملوث ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر یہ علاج بھی نہیں صحیح ہوگا اسی لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے علاج بھی کرے گا تو اس میں حرام کام بھی ملاتا ہے غلط کام بھی ملاتا ہے بلکہ بہت سے ایسے ہوا کہ انسان کی بیماری بڑھ جاتی ہے ایک انسان چھوٹی بیماری کے لیے بابا کے پاس جاتا ہے کچھ دن کے لیے صحیح ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ شیطان یا کسی کے بھی ذریعے سے اپنے طرف بار بار لانے کے لیے وہ اس میں اور بڑی بیماری اس کے لیے کر دیتا ہے اس میں انسان اس کے جالی پھنس جاتا ہے اسی لیے انسان اس سے بچنا چاہیے اس کے بعد یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا رکیا کروانا یا دم کروانا یہ تو بتا گیا کہ جو صحیح طریقے سے جائز ہے وہی وہ کرنا چاہیے لیکن پھر بھی جو جائز طریقہ کیا جاتا ہے کیا یہ توقل کے خلاف ہے کہ نہیں بتا گیا کہ توکل اللہ پر مکمل ہونا چاہیے تو کیا جو جھاڑ فوک کرواتا ہے کسی سے کیا اس کے توقل میں کمی ہوتی کہ نہیں اس میں علما متخلاف ہو اکثر علماء جیسا کہ شیخ اسلام تیمیہ اور بہت سے پرانے علماء کہتے ہیں اور صحابہ کراں میں بھی کہتے ہیں کہ جو بھی جھاڑپوں کسی سے کرواتا ہے تو حقیقت میں اس کی توقع مکمل نہیں اور یہی صحیح بات ہے اور کچھ علماء کہتے نہیں جو بھی جھاڑ پوںک کرواتا ہے دم کرواتا ہے چاہے شریکی طریقے سے جو جائز طریقے سے اس کی ایمان میں یا توکل میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے لیکن صحیح یہ ہے اس میں دلیلیں پیش کریں گے بس ایک ہی دلیل پیش کروں گی کافی ہے یہ دلیل اللہ کے رسول وسلم نے ایک بار صحابے کے سے یہ بتایا کہ ستر ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر کوئی حساب اور کتاب کے اللہ کے رسول کہیں کہہ کر اپنے گھر میں چلے گئے صاحب اکرام تو مجلس میں تھے اب ان لوگوں کے دل میں بات آ کہ کون لوگ ہیں کوئی یہ کہتا کوئی وہ کہتا کہ اپنے مرضی سے سب اپنے اندازہ لگا رہے ہیں تو اللہ کے رسول شاسن کے بجب جب آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے سنا جو تم لوگ کہہ رہے ہو لیکن وہ لوگ یہ ہیں اللہ دین اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اس کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں نہ وہ لوگ تفیر کرتے ہیں بدشگونی کرتے ہیں نہ وہ لوگ یکتون یعنی پریس سے علاج نہیں کرواتے ہیں اور مکمل اللہ پر توقل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے بتائی مطلب یہ تینوں یا جو چار، تین چار چیز اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے مطلب یہ کہ توقل کے خلاف تو پھر تو اس کے معنی کیا ہے اس لیے علما میں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ کے رسول یہاں بتاتے ہیں کہ مومن جو, جو جنت میں ستر ہزار لوگ جنت میں جو داخل کرتے ہیں ہوں گے بغیر حساب کتاب کے وہ لوگ کبھی جھاڑ پوک نہیں کرواتے ہیں اپنے علاج کے لیے دم نہیں کرواتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول خود اپنے لیے کرتے تھے اور کچھ صحابہ کے لیے ہم کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے سکھائے طریقہ تو پھر اگر یہ توکل کے کی خلاف ہے کیوں اللہ کے کی رسول نے سکھائے تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے یہ حدیثوں میں اگر جمع کر کے سمجھا جائے تو یہ پتا چلے گا کہ انسان اپنے لیے کر سکتا کوئی حرج نہیں یعنی اگر آپ بیمار ہو گئے تو اپنے دونوں ہاتھ جمع کر کے معاوضہ پڑھ لو آیت القرسی پڑھ لو اللہم رب الناس عذری پڑھو اصلا اللہ عشف یہ العظیم رب الحرش العظیم اللہ سات بار کہو یا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو انسان یہ کہہ سکتا اپنے لیے کر سکتا ہے یا تو انسان دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے لیکن وہ طلب نہ کرے مثال کے طور پر آپ کو پتا ہوگا کہ فلاں آدمی کے یعنی فلاں آدمی بیمار ہے تو آپ خود جا کے ہاسپٹل میں اس کے گھر میں چلے گئے اور سلام کرنے کے بعد آپ خود اپنی مرضی سے دعا کرنے لگے اور کہ اللہ اس کی شفا دے اور یہ آیات پڑھنے لگے اور جھاڑ پھوک اس کے لیے کرنے لگے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی خلاف نہیں اور اس آدمی کے کوئی دخل نہیں اس کی توقع میں کوئی خل... یعنی کمی نہیں ہوگی لیکن انسان خود نا طلب کرے جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں امام صاحب آپ یہ پانی میں تھوڑا سا تو پڑھ لو یا بیمار ہے تو آپ سب پہ پڑھ لو یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایمان کامل اور توکل کامل کے تقاضے کہ انسان یہ بھی نہ کرے صبر کرے سمجھ میں آئے بات یعنی انسان خود اپنے لیے کر سکتا ہے دوسرے کے لیے بھی اپنی مرضی سے انسان کر سکتا ہے لیکن انسان اگر خود بیمار ہے تو دوسروں سے نہ مانگے کہ نہ طلب کرے کہ آپ میرے لیے کرو اور اگر کر طلب کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ فضیلت ختم ہوتی ہے کہ وہ مکمل متوکل ہے اسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان پرہیز کے علاج بھی ہے اللہ کے رسول پرہیز و علاج کئی جس کو کہتے ہیں جیسا کہ اگر کوئی ہوتا تو گرم چیز سے جلاتے ہیں اور یہ جائز ہے اسلام میں لیکن اللہ کے رسول بار بار روکتے تھے کہ مت کرو حرام نہیں لیکن اللہ کے رسول روکتے تھے کیونکہ یہ توقل کامل کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو کرے اور ہے کہ کچھ صحاب کرام کی لیکن اگر آپ کے دل میں صبر ہے توقل زیادہ اللہ پر بھروسہ زیادہ ہے تو آپ صبر کر لو یہ بھی نہ کرواؤ تو اس لیے صحیح ہے کہ یہ جہار وہ اس لیے تاکہ اللہ کے رسول یہ سکھانا چاہتے کہ انسان ہمیشہ اپنے حاجت اللہ کے سامنے بس پیش کرے لیکن اگر کوئی آ کے کر لیے تو ٹھیک ہے لیکن انسان جب اپنے شکوہ شکایت کرے تو کس سے اگر آپ بیمار ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو کسی سے کہہ رہے ہو کہ میرے لیے دعا کرو یا آپ میں بیمار ہو تو اسے آپ پڑھ کے پھونک دو تو جائز ہے لیکن آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے تو کرتے ہو لیکن یہاں بھی کچھ نہ کچھ آپ نے کر لی ہے تو اس لیے یہ شرک نہیں کہیں گے لیکن اللہ کے رسو کی اللہ کا رسوم کی اجازت دی ہے لیکن یہ توقل کامل کے خلاف ہے تو افضل یہ کہ انسان اس میں بچے اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے آپ ڈائریکٹ مت مانگو آپ یہ کہو کہ بچے کہ بیمار ہے تو کسی سے بتا دو کہ میں بیمار ہوں کوئی صالح انسان سے بتا دو کہ میں بیمار ہوں آپ کی عیادت کرے گا خود دعا کرے گا لیکن آپ اس سے نہ تعلق کرو تاکہ آپ اسی میں جو ستر ہزار لوگ جو جنت بھی داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے یہ آپ بھی اس میں آپ کے بھی حصہ بن جائے تو یہ تقریباً یہ جھاڑپو کے کا اہم مسئلہ ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ علاج کس طرح کریں۔ یہی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسا کہ کوئی بیمار ہے تو علاج کرنے کی کیا طریقہ وہ تقریباً پانچ یا چھ طریقہ ہے سے آپ لوگ غور سے سنیے ہر ایک طریقہ ذکر کریں گے اور دلیل پیش کریں گے پہلے یہ طریقہ کہ انسان عام دعا پڑھے دعا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو وہ پڑھے جیسا کہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول کسی بھی بیمار کی عیادت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کی ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ تھوک لگائی نہ پھونکی نہ اللہ کے رسول ہاتھ پھیری نہ کچھ بھی فوراً اللہ کا رسولی پڑھی کیا ہے اللہ کے رسولیت پڑھنے لگی اللہ اد بالباس رب الناس لا شفاع اللہ ربناس عشف انتشاف علا شفا اللہ شفا اکشفا اللہ تو ابھی اب کر سکتے ہو کوئی آپ کے بھائی بیمار ہے یا کوئی بھی آپ کی بیوی بیمار ہے تو کبھی کبھی آپ ہاتھ لگا کے دعا کرو یا تو اگر وہ اجنبی عورت ہے یا پردے کے پیچھے وہ کہتے ہیں علاج ملے لیے جو پڑھو تو آپ اس طرح پڑھ کے اور ختم کرو یا تو دعا کرو اسلام رب اللہ علیہ میں یشفی اس طرح پڑھ کے بغیر تھوک بغیر پھوک بغیر, بغیر کوئی چیز ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان پھونکے بھی اور تھوکے بھی یعنی پھونک اور تھوک دونوں ہونا چاہیے یہ دوسرا طریقہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن اگر لوگ جانتے ہیں کہ یہ انسان شریف نہیں ہے یا اس کے تھوک سے لوگ بچتے ہیں اور کراہت کرتے ہیں یا ہنگامہ ہونے یعنی ہونے والا تو انسان بچے اس سے لیکن یہ طریقہ جائز ہے کیا دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے آتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس میں تین بار پھونکتے تھے ارے تھوکتے نہیں تھے پھونکتے پھونکنے کے مطلب کیا ہے جیسا کہ اس طرح کرتے ہیں بغیر تھک یا تھوک نہیں نکلتا کچھ بھی نہیں کرتا بس ایسے ہوا نکلتی تو تین بار اس کے بعد تینوں ماوزات پڑتے قلول اللہ الفلق الناس پھر پورا بدن جہاں ہاتھ پہنچتا تھا پھیرتے تھے تین بار اس طرح کرتے تھے اور حضرت عائشہ فرماتی جس جس جب اللہ کے رسول بیمار ہوئے اور مرض وفات میں تھے یعنی بیماری اس بیماری اللہ کے رسول کی انتقال ہو گئے کہتے کہ اللہ کے رسول ہاتھ نہیں اٹھا پاتے تھے تو حضرت عاشق فرماتی کہ ہم ہاتھ دونوں جمع کر کے اسے پڑھ پڑھ کے پھر اس کے بدن میں مبارمک یعنی پھیرتی تھی تو یہ دوسرا طریقہ ہے اور حضرت ابو سعید کو حدیث ہے جو قصہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جہان میں نکلے تو پھر وہ آدمی جس کو یعنی سانپ یا بھی چھکاٹ دی ہے تو فاتحہ پڑھ پڑھ کے پھکتے تھے اور پھونکتے تھے تو پھر اللہ نے اس کو شفایہ ابھی دی ہے تو یہ بھی طریقہ جائز ہے کوئی صاف ستھرا انسان کے پاس جاؤ جو صحیح طریقے سے کتاب و سنت والا ہے اگر وہ علاج کرنا چاہتا تو تھوک کے پانی پہ یا کسی بھی طریقے سے جیسا کہ ڈائریکٹ یعنی پڑھ لے پھر تھوک یعنی وہ پھیر سکتا ہے یا تو کسی ہاتھ میں تھوکے اور پھر کسی بیماری میں مل سکتا ہے یہ شرط یہ کہ وہ انسان سالح نیک ہے لیکن جو لوگ گھناتے ہیں آج کل ہم لوگ جو اکثر بابا پان اور تمباکو کھانے والے ہیں کہ وہ اس کے دانت دیکھنے لائق نہیں ہیں تو اگر وہ تھوکے گے تو لوگ اور نفرت کریں گے تو اس لیے صفائی ستھرائی ضروری ہے تیسرے یہ ہے کہ انسان تھوک کے ساتھ مٹی بھی ملائے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب یہ داہنے ہاتھ کی جو سب اشارہ اشارے والی انگلی ہے اس میں انسان تھوڑا سا تھک لے لے اور پھر کسی بھی زمین میں رگڑ لے ہڑکا سا مٹی جو بھی آ جائے گا پھر کوئی بیمار اگر سامنے ہو تو اسی درد کی جگہ میں اس کو مسا کرنا اور دعا بھی پڑھنا یہ طریقہ اللہ کے رسول سے, صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے اور شکایت کوئی کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ اس طرح کرتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ تربتی اردینا اللہ کے نام سے یہ ہم لوگ کے زمین کی مٹی ہے کیا ہے بلیقتی بعدینہ ہم لوگ کے کسی یعنی کسی کا تھک سے یوشف سقیمنا ہم لوگ کے کوئی بیمار کی شپائے ابھی ملتی اس سے بےزن ربنا یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے توفیق سے تو اس لیے یہ بھی طریقہ جائز ہے آپ بیمار ہو تو اپنے لیے کرو یا کوئی بیمار ہے تو اس میں احسان لے لے پھر وہ مٹی کچھ علماء میں اختلاف ہوا کچھ لوگ کہتے مدینے کی خاص یہ ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ مدینے کی خاص نہیں ہے بلکہ کہیں سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن کی جب علاج کرائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحان ایک مکے میں ایک جگہ ہے وہیں کی مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھوک ملا کر پھر اللہ کے رسول نے کی یعنی طریقہ یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بیمار ہو کہتا میرے لیے دعا کرو یہ آپ کرتے ہو اپنے لیے تو ایسان کیا کرے ہاتھ میں تھوپ لے لیں یہ تیسرا طریقہ بتایا جائے پھر اس کے بعد مٹی سے ملا لے کیونکہ انسان یہ مٹی بھی انسان اس میں آگز ظاہر کرتا ہے کیونکہ مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہ سے اللہ کو پتا پھر سال لے کر پھر وہ در کے جگہ میں پھیرے وہ انگلی سے انشاءاللہ اور اللہ نا کے نام لے اور یہ عقیدہ رکھے دونوں دعا کرنے والا اور جس کے لیے دعا کیا جاتا کہ اللہ شفا دینے والے نہ کہ انسان اس کے بعد یہ تیسرا طریقہ اور چوتھے طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اسی کو اپنے ہاتھ سے پھیرے دعا کرنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا دلیل ہے وہی سونے کے دعا اللہ کے رسول تینوں ماوضات پڑھتے تھے پھر تھوکتے تھے اس میں پھونکتے تھے پھر اس کے بعد پورے بدن مسع کرتے تھے تو ایسا بہت سے لوگ نماز بات کرتے نماز بات کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اس لیے نماز بات کرنا غلط ہے سونے کے وقت اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ بیماری آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ نماز کے بعد دعا کریں گے پھر اس کے بعد پورا بدن مسا کریں گے یا دعا پڑھنے کے بعد چہرہ مسا کرتے ہیں اس میں کوئی حدیث ثابت نہیں جو ثابت ہے بیماری کے حالت میں یا سونے کے وقت یہ دو جگہ ثابت ہے اور بیماری میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اپنے کسی بیوی کا علاج کرتے تھے پھر اللہ کے رسول اپنے داہنے ہاتھ سے وہ درد کی جگہ ہاتھ پھیرتے تھے اور پڑھتے تھے اللہ مبناس ازب الباس اش کا انتشار شرط یہ ہے کہ سامنے والا اگر مرد ہو تو مرد علاج کرے اور اگر کوئی سامنے اجنبی ہو عورت ہو جیسا کہ ہوتا ہے بہت سے لوگ ہم لوگ کہتے تو فرق نہیں کرتے بابا لوگ تو عورتوں کو بھی چھوتے ہیں بلکہ عورتوں کو اور چھو اور, چھو، اور, ان, لوگ اور ان لوگ کے ساتھ اور یعنی غلط معاملہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے اگر آدمی ہو تو سامنے عورت تو نہیں چھونا چاہیے اور اگر علاج کرنے والی عورت ہے جسے عورت اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہے تو اگر وہ ہلکا سے چھو میں شہوت نہیں تو کر سکتی ہے اور بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں کیا ہے کہ اگر کہیں شرم میں درد ہے تو اس میں بھی کچھ لوگ ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو یہ میاں بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں چھو سکتا تو اسی لیے یہ طریقہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ کب کرنا چاہیے کب نہیں یہ حالات اللہ کا رسول اپنے بیوی کے لیے کی ہیں اسی لیے انسان اور اگر انسان عام انسان کے لیے مرد کے لیے کرتا ہے تو جائز ہے جس طرح یہ دو حدیث پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور تیسرے حدیث یہ ہے اضمان اللہ کا رسول مجھے ایک بیماری ہے جب جب سے میں جرف کیا کچھ بھی ایک بیماری کی بہت دیر سے شکایت کرتے تھے اور اللہ کا رسول کے علاج کیا ہے تو اللہ کے رسول نے بتائی ہے دعیدک جس جگہ آپ کے بدن پہ درد کی جگہ جہاں بھی ہے ہاتھ میں ہے یا پاؤں میں ہے کہیں بھی درد ہے آپ یہ پڑھو یہ یاد کر لو دعا بہت ضروری بسم اللہ تین بار یعنی بسم اللہ بسم اللہ, بسم اللہ پھر سات بار یہ پڑھے اعزب قدرت منشر اجیڈ و احادر یعنی کساں کہتے اللہ میں اللہ کے پناہ لیتا ہوں اپنے یا جو بھی بیماری مجھے لاحق ہوئی ہے یا مصیبت آئی ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پناہ اس سے لیتا تو انسان یہ بھی پڑھے تو یہ بھی ایک قسم کے جھاڑ پھونک ہے تو اسی لیے انسان یہ پڑھے اور مسا کرے یہ چوتھا طریقہ ہے پانچواں طریقہ یہ کہ انسان دم کرے پانی پہ اور, اور یہ پانی پہ آیات پڑھے دعا پڑھ کے جو بھی ثابت ہے جی صحیح طریقے سے اس پانی میں پڑھ کے پھونک دے پھر مریض کو پلایا جائے یا تو اس کے بدن پہ رکھا جائے علماء میں اس طریقے میں اختناف کی لیکن یہ حدیث کی ایک حدیث سے ثابت ہے ایک حدیث یہ ہے حدیث میں آتا ہے حضرت علی کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو اسی میں آ کے ایک بچھو اللہ کے رسول کو کاٹ دو تو اللہ کے رسول ہم لوگ کے طرح نہیں کہ چونٹی کاٹ دی تو نماز سے بھاگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کر لی اور نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے بچھو پر لانت ہے وہ نہ کسی نمازی یا کو کسی کو چھوڑتی نہیں پھر اللہ کے رسول حضرت عائشہ پر حضرت علی فرماتے کہ اللہ کا رسول نمک اور پانی طلب کی ہے پھر اللہ کے رسول درد کے جگہ میں مسا کر کر کے اللہ کے رسول علاج کی تو یہ جائز پانی سے انسان کر سکتا ہے اور اللہ کے رسول اس پانی میں کا پڑھی کلو حل کا فرون عبرم بالفل قلابرم ناسوری صورت تو یہ اللہ کے رسول قرآن کے ذریعے سے اور پانی میں پڑھ بڑھ کے اللہ کے رسول نے مسا کی ہے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ من منفی جہنم کہ جو بخار انسان پر چڑھتے یہ بخار جہنم کے فہر اس کے لو سے ہے اسی لیے اس کو پانی سے تم لوگ علاج کرو تو یہ بھی پانی کے علاج ہے آپ پانی لے لے کر مسا کرو جہاں بھی درد ہے اور اللہ کے نام اس پانی میں پڑ پڑ کے آپ مسا کرو تو جائز ہے ثابت کئی اس سے حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں بیمار ہو تو اللہ کے رسول نے بکھان سے کچھ مٹی لی اسے ایک پیالے میں ڈالا اس پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ پانی ان کے اوپر اللہ کے رسول نے ڈال دی تو اس پینا یا ڈالنا جائز ہے کوئی بیمار ہے تو پانی, پانی میں یہ کرنا اور یہ دینا انسان دے سکتا ہے یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا جھاڑ پھونک کے کوئی معاوضہ لے سکتے کہ نہیں یہ اکثر لوگ معاوضہ ہی کے لیے سب کرتے ہیں دنیا میں جو لوگ پیر بابا جو ہوتے وہ تو معاوضے کے لیے کرتے ہیں کہتے جو بھی تھیلی میں یہ جھولا میں جو بھی رکھنا رکھو تو جائز ہے حصہ لے سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان وہ اس کے ہم اور اس کے فکر یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے اور انسان نہ طلب کرے اور کبھی اللہ کے رسول کے زمانے میں آج کل جیسا کہ موجود ہے بلکہ اس کے لیے آفسیں ہیں اس کے لیے بہت سے لوگ بیٹھے رہتے خاص ڈاکٹر علاج کرتے یہ اسلام میں کبھی نہیں ہے کہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں اس سے کوئی شخص نہیں تھا کوئی بھی بیمار ہو گیا اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول پڑھ گئے کسی اور کے پاس چلے گئے تو کوئی کوئی دعا پڑھ لی یعنی عموماً اصل بغیر پیسے کے ہونا چاہیے اور انسان کے عادت بنی کی عادت بننی چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے کیونکہ اگر انسان کے جب عادت بن جاتے پیسہ لینے کے تو اسے پڑھنے والے پر بھی کوئی بھروسہ نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی زیادہ پیسہ دے گا تو زیادہ ٹائم گا اور اگر کم دے گا تو کہیں گے بھائی یہ تو کبھی کچھ نہیں لاتا ہے اسی لیے اس کو دو تین ایسے پڑ کر بھگا دیتے ہیں اور یہ بہانے لگا دیتے نہیں آنا پھر آپ صحیح ہو گئے صحیح ہو گئے چلے جاؤ لیکن جب پیسہ ملتا ہے تو زبردستی اس کو بیمار کرتے یہ غلط ہے عادت ختم ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی مل گئے کسی حلال طریقے سے بغیر لالچ کے تو جائزے اور کوئی مسئلہ نہیں اور انسان کبھی کبھی مطالبہ بھی کر سکتا ہے کیا دلیل ہے حضرت ابو سعید کیا حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری جب اس گاؤں میں گئے اور وہ لوگ جب گاؤں سے نکال دے کہ آپ لوگ یہاں رہنے کی جگہ نہیں دیں گے تو اس نے معاوضہ طلب کی کہ ہم پڑھیں گے لیکن اس شرطے کا آپ لوگ میرے لیے کچھ رکھو اور اللہ کے رسول نے اس کو یعنی برقرار کیے کہ صحیح ہے تو اس نے لے سکتا لیکن افضل و بہتر اور کمال کیا ہے کہ انسان اس کے پیچھے نہ یعنی اس کے اس کاروبار نہ کرے کاروبار کرنا تو غلط ہے کوئی کبھی پڑھ لیا اگر مل گئے تو اچھی بات ہے لیکن نہ لینے کا عادت بنانا چاہیے کیونکہ یہ خلوص کے زیادہ اس میں یعنی خلوص اس میں زیادہ ہوتی ہے اور اس میں انسان کے خلاص زیادہ ہوتا ہے یہ تقریباً جھاڑ پھونک کے مسائل ہیں اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ دو قسم ہیں جو قرآن اور سنت اور اس میں شرک نہیں اور صحیح طریقے سے وہ اس میں کوئی کوئی, کوئی غلط یعنی اس میں غلط نہیں ہے بلکہ انسان کر سکتا ہے اور جو غیر کتاب و سنت سے ہے وہ تو حرام ہے اس سے بچنا چاہیے علاج میں ایک طریقہ بھول گئے جو علاج کرنے میں ایک طریقہ ہے جو اکثر لوگ اس میں مبتلا اور پوچھتے رہتے ہیں یہ ایک مسئلہ علماء میں بھی اختلاف ہوا کہ قرآن کے آیات جیسا کہ کسی چیز میں لکھتے ہیں تخت میں لکھتے ہیں کسی چیز میں لکھتے ہیں اور پھر اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں یہ حروف اگر پانی میں یعنی مٹ گئے اور حلوق پانی میں مل گئے تو پانی پی لیتے ہیں یا دھو لیتے ہیں بدم یہ طریقہ جائز ہے کہ نہیں علماء میں بڑا اختلاف ہوا اگرچہ اس میں اچھے اچھے علماء نے اجازت دی ہے جیسے شیخان طیمہ قیم امام احمد اور بڑے علماء بھی وہ اجازت دی لیکن بالمقابل بہت سے علما اس طریقوں کو انکار کی ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اس میں کہتے ابن عباس سے ثابت ہے لیکن جو ابن عباس کے حدیث عورض ضعیف ہے تو اسی لیے افضل یہ طریقے سے بچنا چاہیے جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ قرآن میں چھٹی میں یا کسی کا کاغذ میں ایسے قلم سے لکھتے ہیں جو یعنی جس کی روشنائی مٹ جائے تو لکھ دیتے ہیں بسم اللہ آئے تو کرسی لکھ دیا اور اس کے بعد پانی میں ڈال دیتے ہیں کچھ دیر تک جب تک اس کے حروف اور اس میں مکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنے نہا لیتے ہیں یا درد میں لگا دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں یہ طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے یا طابعین سے صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں. ابن عباس سے جو کہتے ہیں وہ ضعیف ہے اسی لیے اس سے بھی بچنا بہتر ہے کیونکہ اس میں اگر ہم لوگ اس کو اجازت دیں گے تو دھیرے دیرے لوگ اور ترقی کریں گے کوئی کہے گا اچھی گھنٹہ تک بھی کل ہم تاویز میں لکھ کر اس کو لٹکائیں گے تو بھی جائز ہے تو اس لیے کہیں گے اس سے بچنا چاہیے اب ٹائم نہیں ہے نہ تو یہ, یہ تمیمہ یعنی جو دوسرے قسم کے جو یہ تاویز ہے اور گنڈے ہیں یہ اس کے کیا حکم ہے یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بات لمبی ہے یہ ان اگلے درس میں انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ اس کو پہننا جائز ہے کہ نہیں ہے اور کس طرح اگر لوگ جو پہنتے کیوں حرام ہے اور یہ شر کے اثر ہے یا شرک کے اکبر ہے یا حرام ہے کچھ حالات میں شرک اثر ہوتے ہیں کچھ حالات میں شرک کے اکبر اور کچھ حالات میں شرک اکبر اثر نہیں ہوتے ہیں حرام صرف ہوتا ہے یا بدعات ہوتی ہے تو یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ شاء اگلے درس میں لیکن آج کے جو درس تھا امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ گئے کیونکہ اکثر مسان میں حت الامکان اس لئے میں تسوزی کی ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے لیکن افضل طریقہ یہ میں کہتا ہوں علاج اپنے خود بخود کرو علاج خود بخود اپنا کرو اسی کے پاس کسی کے پاس دوڑنا مناسب نہیں آج کل ہم کے افسوس کی بات کیا ہے کہ لوگ علاج کرنے کے لیے پانچ سو چھ سو یعنی سفر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیسہ بھی دیتے ہیں پیسہ سہای کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پیسہ زانے ضائع وقت بھی غائب ہوتا ہے دین بھی انسان کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں جانے کے بعد بہت سارے شرکیات کے عمال بھی کرتا ہے اس لیے انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ انسان اپنے علاج اپنے خود کرے یہ زیادہ مناسب ہے اور یہ علاج کے طریقہ بتایا گیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے اللہ سے دعا کہ اللہ سبھار کر ہمیشہ ہم لوگ توحید پر اور امام پر قائم رکھیں اور ہمیشہ خرافات اور مداث سے ہم لوگ دور رکھیں صلی اللہ علیہ محمد اعلیٰ علیہ وسلم اجمین